امت کو حجامہ کا حکم کیجیے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جس گروہ پر بھی گزرتے وہ کہتا کہ اپنی امت کو حجامہ لگوانے کا حکم کیجیے گا